جزاك الله تعالی طالب دیدار بھائی جزاك الله الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَا بِاللَّهِ الشَّهِيدًا صدق اللہ العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي عوحلین منو سلو يا حبيب الله اصل والسلام اصل يا السلام الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذين الجود والكرم والي وبارك وسلم صلوات وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب العزت سورہ النساء میں ارشاد فرما رہا ہے لا کِن اللہ یشہد بما انزل الیکا انزله ب علمی والملائکۃ یشہدون وکف باللہ الشہیدا ترجمہ قنظ الایمان لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدُ دَلَالًا وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ دور کی گمراہی میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا طریقہ جہنم خولی دین فیحا ابدا خالدین فیح ابدا وکانا علی اللہ یسیرا مگر راستے کی دوزخ کے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے یہ چار آیات مقدسہ ہیں آیت 166 سے ایک تک جن کی تلاوت کا اور ترجمہ کا شرف ہمیں نے حاصل کیا ہے ترجمہ ایک ساتھ پھر سماعت فرما لیں اللہ پھر میں چند تفسیری نکات ان آیات مقدسہ کے تحت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا مگر راستے کی دوزخ کے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں پہلے آیات میں یہود کے ان خیلے بہانوں کا ذکر فرمایا گیا تھا جن کی بنا پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور آپ کی حقانیت کی گواہی نہ دیتے تھے اب حضور علیہ السلام کو تسکین دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی گواہی نہ دیں تو آپ غم نہ کریں کیونکہ رب اور اس کے فری آپ کی صفات کی گواہی دے رہے ہیں گویا پہلے ظلمانی کفار کے گواہی نہ دینے کا ذکر تھا اب اپنی اور اپنی نورانی مخلوق کی گواہی دینے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے پہلے آیت میں نظور قرآن کا ذکر تھا اب شان قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اور شان نزول میں یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار یہود کی ایک جماعت حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودیو تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ بولے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہ تو جانتے ہیں نہ مانتے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ایک بار مشرقین عرب نے بارگاہ رسالت میں ہم نے آپ کے متعلق یہود سے پوچھا ہے وہ کوئی بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے نہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے تب ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نبوت کی گواہی خود جو ہے وہ دی ہے الحمدللہ ان آیات میں تین باتیں ذہن نشیں کرائی گئی ہیں پہلی بات کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام جہان سے مستغنی ہونا اور بے نیاز ہونا سرکار صرف خدا کے محتاج ہیں باقی ساری خدائی اللہ کی بار تک رسائی کے لیے حضور کی جو ہے وہ محتاج ہے اور دوسری بات تمام جہان کا حضور کے لیے نیاز مند ہونا اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے سرتابی کرنے والے کا دین و دنیا میں ناکام اور نامراد اور سخت سزا پانا تو یہ تین باتیں خاص طور پر بالکل ظاہر ہے ان آیات مقدسہ میں چنانچہ فرمایا گیا کہ اے محبوب یہ یہود و کفار آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے بہت طرح کے خیلے بہانے بناتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ہمیشہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر جو نازل فرمایا قرآن یا حدیث یا آپ کی صفات و افعال سب اپنے علم سے نازل فرمایا اور اس پر یا اللہ تعالیٰ کی اس گواہی پر سارے فرشتے مقربین ہوں یا مدبرات امر مدبرات گواہی دیتے ہیں کہ ان کا وظیفہ ہے اور وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں اشحد اللہ, اللہ اشہد محمد میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیں کہ فرشتوں کی یہ کلمہ خانی ایمان لانے کے لیے نہیں وہ تو پیدائشی مومن ہیں بلکہ حضور علیہ صلاح وسلام کا احترام ظاہر کرنے اور برکت حاصل کرنے اپنا قرب بڑھانے کے لیے رب کی وارجہ میں قرب الہی کے لیے ہے جیسے ہم لوگ مومن ہو کر مسلمان ہو کر کلمائے طیبہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھ کر سوتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے کیوں برکت کے لیے اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے اس گواہی کے ہوتے ہوئے سرکار علیہ السلام کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں یاد رکھیں کہ تین کام وہ ہیں جو اللہ بھی کرتا ہے فرشتے بھی انسان بھی بلکہ اور مخلوق بھی اور وہ حضور علیہ السلام پر درود پاک حضور کی نبوت کی گواہی اور حضور کی شم دو ثنا یہ ہیں تین کام اسی لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ہر طرح سے ہر وقت ہر لمحے آپ کی تعریف تو جب آپ کی عظمت و عزت کا یہ حال ہے تو اگر یہ مٹھی برقار آپ کو نہ مانتے تو اس سے سرکار کا نقصان نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کو نقصان ہے اور ایک نہیں بلکہ بہت سے نقصان ہیں چنانچہ جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ خود بھی کافر رہیں دوسروں کو بھی اسلام سے روکیں یہ کہہ کر کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جن کی بشارت توریت میں ہے علم روپیہ قوت شیلے بہانے غرض کے کہ کسی طرح روکیں وہ ایسی گمراہی میں گرفتار ہو گئے جو ہدایت سے بہت دور ہے جہاں سے ہدایت کی طرف آنا بہت مشکل ناممکن ہے یقین فرماؤ کہ کافر بھی رہے اور ظالم بھی کہ اپنے نفس پر لوگوں پر کفر و گناہ کر کے یا کفر و گناہ کرا کر ظلم کریں اللہ ان کے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور انہیں دنیا آخرت میں سوائے دوزخ کی راہ کے کوئی راستہ نہ دکھائے گا کہ دنیا میں انہیں ایمانیات کی توفیق نہ ملے گی آخرت میں جنت کا راستہ نظر نہ آئے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں سے رہائی پائیں نہ انہیں موت آئے ایسی کڑی سزا دینا اللہ تعالی پر نہایت آسان ہے اے محبوب آپ غور فرما لیں کہ اس انکار میں ان کا اپنا نقصان ہے یا آپ کا لہذا اے محبوب محبوب آپ ان کی حرکتوں پر غمزدہ نہ ہوں ملول نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے یاد رکھیے جیسے اللہ تبارک کا تعالی اپنی علوہیت میں خلق سے بے نیاز ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے تو رب کا کوئی نقصان نہیں ایسے ہی میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت میں خلق سے بے نیاز ہیں کہ اگر کوئی بھی حضور کی اطاعت نہ کرے تو سرکار کا تو کوئی نقصان نہیں اور تمام لوگوں کے گواہ انسان مگر حضور علیہ السلام کا گواہ خالق انس یعنی اللہ تعالی اور حضور کی تو وہ شان ہے کہ حضرت سیدنا یوسف و مریم علیہ السلام کو توہمت لگی تو ان بزرگوں کی گواہی بچوں نے دی مگر محبوب کریم علیہ السلام کی زوجہ طیبہ طاہرہ مسلمانوں کی سچی ماں جناب سید عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحمت لگی تو خود اللہ تعالی نے گواہی دی اللہ تعالی نے حضور کی صرف ایک بار گواہی نہ دی بلکہ برابر دیتا رہا اور قیامت تک دیتا رہے گا تمام آسمانی کتابوں میں حضور کا اعلان سارے نبیوں کے ذریعے حضور کی شہرت بلکہ میثاق کے دن سارے امبیا سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد پھر ولادت مصطفیٰ سے پہلے اور ولادت پاک کے وقت تمام عالم میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی دھوم دھام اور عجائبات کا ظہور پھر ہزاروں موجزوں کا آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہونا پھر تا قیامت قرآن بقا حضور علیہ السلام کا عام چرچا حضور کی محبوبیت حضور کے دین میں اولیاء علما کی کثرت یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی گواہیاں ہیں اور آکا علیہ السلام پر صرف قرآن مجید نہیں اترا بلکہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ اترا حتہ کہ حضور کے صفات احوال، افعال امال سب اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ان سب کی حقانیت کا گواہ ہے اس لیے حضور کے کسی فعل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے آقا صلی اللہ تعالی و نے سیدہ بی بی زینب سے نکاح کیا و منافقین نے اعتراض کیا تو رب نے فرمایا زو جانا اے محبوب یہ نکاح تمہارا ہم نے کرایا یہ ہے اللہ کی شہادت ہمارے کام میں نفسانی شیطانی رحمانی ہر طرح کے ظاہرہ کے ہوتے ہیں لیکن حضور کے سارے کام رحمانی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھیے میرے علیہ سلام کی مثل اور کوئی تو کیا دیکھے خود اللہ تعالی نے اپنی خدائی میں اپنے محبوب کا کوئی مثل نہ بنایا حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے اللہ تعالی نے اعلی احکام اسی امت کو بخشے اور اعلی دین اسی امت کو دیا اور فرشتے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں بلکہ قیامت میں سارے نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے معراج میں سارے رسول ہمارے رسول کے پیچھے ہمارے رسول کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اور پڑھی ہے معراج میں تو پڑی ہے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہمارے حضور پر درود بھی پڑتے ہیں اور ہمارے حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس سجدے سے یہ کلمہ درود بہت بڑھ کر ہے کہ وہ سجدہ ایک دفعہ ہوا مگر درود و ہمیشہ پڑا جا رہا ہے ہمیشہ پڑا جا رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے مظہر ہیں خدا کی ایک صفت غنا بھی ہے مخلوق سے بے نیازی اللہ نے اپنے حبیب کو بھی مخلوق سے بے نیاز بنایا ہے صرف اپنا نیاز مند رکھا حضور کا دین حضور کا قرآن حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا اللہ تعالی حافظ و ناصر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب اللہ علاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ دی ہے الحمدللہ آیت نمبر ایٹ سو ستر ہے ارشادِ خدا بندی ہے یا ایوہ الناس قد جاءتم الرسول بالحق لربکم فآمینو خیرا لکم وَإِن تَقْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وکن اللہ علی من ترجمہ <حَكِيمًا> ترجمہ کنظور ایمان اے لوگ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے یہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں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 اب انہیں ایمان لانے کی ترغیب جو ہے وہ دی جا رہی ہے گویا اعتراضات دفع فرمانے کے بعد تبلیغ اسلام ہو رہی ہے پہلے قرآن کے فضائل بیان ہوئے کہ اس کا گواہ اللہ بھی ہے اور فرشتے بھی اب صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سنائی جا رہی ہے پہلے فرمایا گیا تھا کہ رب نے قرآن اپنے علم سے اتارا جان کر اتارا کہ یہ کسی ذات پر اترنا چاہیے اب کس ذات پر اترنا چاہیے اپنے محبوب پر نازل فرمایا اور اب اسی اجمال کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ ان رسول پر جو ایسی شانوں کے مالک ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس قرآن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہی موزوں اور مناسب ہیں تو بہرحال اس آیت مقدسہ میں درس یہ دیا گیا ہے ارشاد یہ فرمایا گیا ہے تعلیم یہ دی گئی ہے اے تمام اولین و آخرین اور تمام جہاں کے انسانوں تم سب کے پاس ہمیشہ کے لیے یہ آخری رسول سب کے رسول رسولوں کے رسول شاندار رسول تشریف لے آئے بسے ارب مگر آئے تمہارے ایمانوں جانوں میں پھر حق کے ساتھ موصوف ہو کر تشریف لائے جن کی ہر ادا بر حق ہے آئے تمہارے رب کے پاس سے اس کا کام کرتے تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ان کا زمانہ نصیب ہوا پچھلے ان کے امتی ہونے کی تمنا کرتے چلے گئے اب جب کہ تم نے ان کا زمانہ پا لیا تو دیر نہ لگاؤ فورن ان پر ایمان لے آؤ اپنی بلائی چاہو برائی نہ چاہو یہ خیال رکھو کہ اگر تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ تو ان کا اور رب کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے تمہارے کفر سے ان کی نبوت رب کی ملکیت میں کمی نہ آ جائے گی کیونکہ تمام آسمان و زمین کی چیزیں اس کی مملوک مخلوق و عابد ہیں وہ سب کا معبود ہے وہ مالک بھی ہے علم والا بھی ہے حکمت والا بھی جو جسے دیا جان کر دیا حکمت سے دیا اس پر کوئی اعتراض نہیں یا پھر یہ درس دیا گیا کہ اے مسلمانوں تمہارے یہ رسول وہی چیز لائے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اگر یہ رسول وہ حق تم کو لا کر نہ دیتے تو تمہیں کسی طرح علیہ علم کے ذریعے نہ ملتا صرف ان کے ہاتھوں تمہیں ملا یعنی قرآن ایمان عرفان وغیرہ جیسے کنویں تالاب چشموں نہروں کا پانی بھی رب کا ہے مگر اسے اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں اور یعنی ہم اسے محنت سے حاصل کرتے ہیں اور کنواں کھود کر نہر دریا سے چیر کر اور اسی لیے ہم ان پانیوں کے مالک ہوتے ہیں انہیں فروخت کر سکتے ہیں مگر بارش کا پانی بلا واسطہ رب کا عطیہ ہے جو بادل کے ذریعے ملتا ہے اس میں ہمارے عمل کو دخل نہیں نہ ہم اس کے مالک ہوتے ہیں ایسے ہی بعض حق وہ ہیں جسے ہم عقل سے معلوم کر لیتے ہیں جیسے سچ کی اچھائی جھوٹ کی برائی عدل کی خوبی ظلم کے نقصانات مگر قرآن ایمان نماز عرفان وغیرہ ایسی حق چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام ہی کے ذریعے ملی ہیں ان میں ہماری عقل و علم کو دخل نہیں اگر یہ شک بھی ہے اور مررب کم بھی ہیں یہ چیزیں بارش ہیں اور حضور ان کے بادل ہیں پھر یاد رکھو بادل اور بارش دو طرح کی ہوتی ہے خصوصی بارش اور عالمگیر بارش پچھلے نبی خصوصی بادل تھے جو خاص قوموں پر برسے اور آقا علیہ السلام گیر رحمت کا بادل ہیں اور قرآن مجید عالمگیر بارش اللہ اللہ تو اللہ نے اپنے محبوب محبوب کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شان الحمد عطا فرمائیں۔ تو یاد رکھیے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا میلاد پاک بیان کیا اور بہت سی آیات میں آپ کا میلاد شریف مذکور ہے لقد جا رسول لقد من اللہ وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح قرآن نے بیان فرمایا کہ حضرات امبیائی کرام بھی اپنی قوم کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد شریف پڑھتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کی جو ہے وہ خبریں دی ہیں غرض یہ کہ میلاد مصطفیٰ سنت الہیہ ہے سنت انبیاء بھی ہے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی رسول ہیں کسی خاص قوم خاص ملک خاص وقت کے لیے نبی نہیں ہیں ہر کائنات کے ذرے, ذرے کے لیے نبی ہیں رسول ہیں حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے سب کچھ سیکھ کر سب کچھ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہم یہاں بننے آئے حضور بنانے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری جلوہ گری ہر مومن کے سینے میں ہوئی جیسے سورج رہتا ہے چوتھے آسمان پر مگر طلوع کرتا ہے سارے جہان پر اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام سلام پر ہم ہر نماز میں السلام علیہ کا النبی سلام پڑھتے ہیں دور والے کو یا تو سلام لکھا جاتا ہے یا کہلوایا جاتا ہے سلام کیا نہیں جاتا سلام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا قریب ہو سنتا ہو ان نبی اولا بالمؤمنین من بن یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سماعت عطا فرمائی ہے اور جب ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہر نمازی کے لیے تشہد کی حالت میں اپنے محبوب علیہ السلام پر سلام پڑھنا واجب قرار دے دیا ہے اور یہ اطاحیات پڑھنا واجب ہے واجب ہے ایک حرف بھی نہیں چھوڑ سکتے تو بہرحال آکا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حق ہیں اور حضور کی ساری ادائیں حق ہیں اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام کو مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر سارے نبیوں کو مانتا ہو دیکھو اللہ نے ان اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم دیا وہ اہل کتاب توحید کو مانتے تھے قیامت کو مانتے تھے حضرات امبیائی کرام علیہ السلاۃ والسلام کو مانتے تھے حضور کے انکاری تھے تو معلوم ہوا کہ حضور کو نہ ماننا بے ایمانی ہے اور کفر ہے حضور تو ایمان کی جان ہے آقا کو ماننا آ, آ, ہی ایمان ہے اور سرکار کے ذریعے سے اللہ تعالی اور تمام نبیوں کو ماننا یہی ایمان ہے ایمان جان ہے اب ہر انسان کی بلائی اسی میں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے حضور کو مانے بغیر خود انسان اور اس کے سارے کام شر ہیں خیر نہیں ہے اگر سارے انسان اگر سارے سارے انسان کافر ہو جائیں تو نقصان صرف ان کا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالی علوہیت میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت میں جہان سے بے نیاز ہیں جہاں سے بے نیاز ہیں تو یہ تمام باتیں الحمد اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوئی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبی نور ہیں جو عالم اجسام کی طرف بھیجے گئے جس میں اس نور کے قبول کرنے کی قابلیت ہے تو وہ منور ہو جاتا ہے جو اس کا نا اہل ہو وہ تاریکی میں ہی رہتا ہے ہر شخص کے نفس کی بھاگ کسی کے ہاتھ میں رہتی ہے تو بہتر ہے کہ ہماری بھاگ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہو اسی لیے فرمایا کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ اپنا بھلا چاہو ہر شاہ کے کنویں میں ہے اس پر واجب ہے کہ اوپر کو ترقی کر لے یہ ترقی حضور کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ کی اطاعت اور محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت کا مرکز رحمت کا خزانہ ہے کسی کو حضور کی صورت دیکھ کر ایمان ملا کسی کو سیرت دیکھ کر ملا کسی کو سخاوت دیکھ کر ملا کسی کو شجاعت دیکھ کر ملا کسی کو فقط نام سن کر ملا خزانہ ایک ہے دروازے علیحدہ علیحدہ ہیں ہر بیکاری کو حکم ہے کہ ان سے ایمان لو خا کچھ دیکھ کر لو دروازے پر آ جاؤ خالی نہ جاؤ گے صوفیہ کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہم میں تشریف لانا ایسا ہے جیسے جسم میں جان کا آنا کہ جان جسم کے رگو ریشے میں رہتی ہے مگر آنکھوں سے چھپی ہے ذات مخفی ہے فیض ہر آن ظاہر ہے یاد رکھیں کہ بعض چیزیں گندگی میں جا کر خود گندی ہو جاتی ہیں جیسے تھوڑا پانی اور عام چیزیں مگر بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر وہ گندگی میں پہنچ جائیں یا گندی چیز ان میں آ جائے تو یہ خود گندی نہ ہو مگر اس گندگی کو پاک کر دیں جیسے سورج کی کرنیں یا بہتا ہوا پانی سمندر وغیرہ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نورانی سمندر ہیں جو ظاہر ہے کہ گندوں کو پاک کرنے والے ہیں اس لیے رب نے فرمایا وایو ذکی ہند یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ تبارک وطا جل جلال نے اپنے محبوب کو پاک کرنے والا فرمایا ہے الحمد ہم گندوں کو سرکار نے پاک فرما دیا ہے رب نے ویوزکی ہند فرمایا ہے کہ ہمارے محبوب سب کو پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ الحمد الحمدللہ سورہ نسا کی تقریباً پانچ آیات سے متعلق ہم نے آج درس سنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 171 سے ہم کل انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ پاکستان کے وقت مطابق نو بجے ہم درس قرآن سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے آمین اب نات شریف فرما دیں ان شاء اللہ میں تقریباً دس منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ